الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد قال الله تبارك تعالى قل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من السلام ديني بهايو ورقاب الاهترام وربهنو پچھلے درس میں بدعات کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا کہ بدعات سے ایک انسان توبہ نہیں کر پاتا ہے بدعات کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے گناہوں سے عموماً توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعات سے توبہ نہیں کر پاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو بدعت میں مبتلا ہے وہ اس بداعت کو دین سمجھ کے کرتا ہے ثواب کے لیے کرتا ہے لہٰذا جس چیز کو آدمی نیکی سمجھے اس سے توبہ کیوں کرے لہذا عموماً ایک انسان کو بداعت سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے وہ اپنے حال پر غور کرے اور اپنے معاملات کو چیک کرے اگر یہ وہ کرتا ہے تب جا کر بچنا ممکن ہوتا ہے ورنہ وہ اسی بدعات میں پڑا رہتا ہے اور زندگی بھر توبہ نہیں کر پاتا ہے بلکہ اس بدعات کے دفاع میں اہل حق سے لڑنے لگ جاتا ہے اور ہم نے آج دیکھی تھی نب اکمبل اکثرین اعمال اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو حل نب اکمبل اکثرین اعمال کیا اعمال میں سب سے زیادہ سسارے والوں کے بارے میں ہم تم کو بتلائیں الودین اولا سائی فرخیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں سب کی سب برباد ہو گئیں وہ ہم یاف صبو نہ ان ہم اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک غلطی پر قائم رہتا ہے لیکن وہ اس کو بھلائی سمجھتا ہے اسی وجہ سے وہ اس سے توبہ نہیں کر پاتا ہے اور زندگی اسی بدعات یا اسی برائی میں نکل جاتی ہے اور توبہ کی توفیع نہیں ملتی ہے آج ہم آگے بڑھیں گے بدعت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ بداتی کو حوض اے پر سے دھتکارا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جنت میں نہر کوثر عطا کی ہے کوثر یہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہے اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک حوض ہوگا اور اس حوض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو پانی پلائیں گے وہاں لوگ آئیں گے اور اس حوض کے وہ چوکاور حوض ہے بہت بڑا ہے اور اس کے کنارے پیالے ہیں اتنے جتنے آسمان میں ستارے ہیں گویا کے اور لوگ آئیں گے تو اس میں سے وہ پئیں گے لیکن اس حوض کوسر سے بداتیوں کو دھکارا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بہت ہی سخت بات معلوم ہوتی ہے آئیے اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فورتو کم اے ہاؤ میں ہاؤز اوثر پر تمہارا فورت فوراتو عربی زبان میں فوراتم اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے جا کر سارے معاملے کو درست کرے جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں کوئی گھر آپ کا کسی شہر میں ہے اور آپ کہیں کہ آپ لوگ پیچھے سے آنا میں ایک دن پہلے جا رہا ہوں اور جا کر پورا کمرہ ومرا دھول وول ہوگی تو سب صاف کرتا ہوں کچن وچن سب معاملہ سیٹ کرتا ہوں اور سارے گدے صاف صفائی سب کر کے آپ کے لیے روم ریڈی رکھتا ہوں تو جو پہلے جا کر سارے معاملے کو درست کرے اس کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے فوراتوں تو آپ نے فرمایا انا فاراتوں علی میں میں حوض کا پر تم سب سے پہلے پہنچوں گا تمہارے معاملے کی درستگی کے لیے فمن ور دہو شری تو جو کوئی انسان جو کوئی شخص اس پر وارد ہوگا حوض کوثر پر آئے گا شری بمین اس کو حوض کسر سے پانی پینا نصیب ہوگا ومن شری بمین ہوں لم اب اب ادا اور جو حوز سے پانی پیے گا اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی کتنا عمدہ پانی ہے کہ وہ پینے کے بعد ہمیشہ سے وہ ہمیشہ کے لیے وہ سیر ہو جائے گا اب آپ نے دیکھیے کیا کہا لہری دقوام اریف ہم و رپونی لری دل مجھ پر وارد ہوں گے मुझ مجھ پر پیش ہوں گے وارد ہوں گے آئیں گے میرے پاس اقوام ان کچھ لوگ قوم ہمارے یہاں پر قوم یہ قوم وہ قوم مسلم قوم اور سکھ قوم اس طرح سے ہم کہتے ہیں ارب زبان میں قوم اس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور عموماً قوم ہوتا ہے لوگ سم کچھ لوگ اقوام کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے اعرفهم, میں انہیں پہچان لوں گا وہ یارف نہیں اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے बैनी میں بہین ہوں لیکن پھر ان کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ آ جائے گی ان کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی فاقول میں کہوں گا انہم یہ تو میرے لوگ ہیں ان نہ منی ان کا رشتہ مجھ سے ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے یہ میرے ہیں فیوقال مجھ سے کہا جائے گا یعنی فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ان کلا تدری ماں بدلو اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کر دیں انہوں نے کیا کیا چینجز کر دیا آپ کے بعد آپ کو نہیں معلوم تو ہم ان کو آپ کے پاس آنے نہیں دیں گے دودکاریں گے فرشتے فعقول تو پھر میں بھی کہوں گا سن سن لمم بَدَّلَ البیدی دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد معاملے کو بدل دیا دین کو بدل دیا اپنے دین میں تبدیلیاں کرنی ہے اس حدیث کو امام البخاری نے الفتن میں اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں نمبر ایک اس میں حوض کوثر کا بیان ہے اور یہ کہ قیامت کے دن لوگ اس پر پیش ہوں گے دو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں لوگوں کو پینا نصیب ہوگا اور حوض کوثر سے جب لوگ پئیں گے تو جو بھی اس سے پیے گا وہ ہمیشہ کے لیے سیر ہو جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی اتنا عمدہ پانی ہے ایسا کوئی پانی ہے دنیا میں نہیں یہ حوض ایک اوسر ہے کہ آدمی پی لے تو پیاس ہی اس کی ختم ہو جائے گی جنت میں جو کچھ پیے گا وہ پیاس لگنے سے نہیں پیے گا کہ بہت گھوم کے آیا اب اور تھک گیا ایک دم پانی تو لاؤ بیگم تو نہیں وہاں پہ ہے نہیں بیوی ہوگی وہاں پہ لیکن بیوی خدمت کی اس کو ضرورت ہوگی جو چاہیں گے سب ملے گا تو وہاں پہ کچن کا ہیڈیک نہیں ہے کہ بھئی گھر صاحب کرنا ہے جنت میں گھر خراب ہوگا نہیں وہاں پر کھانا پکانا ہے کیا مصیبت ہے ہر دن نیا کچھ تو بناتے رہو صاحب میں آتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہے سب کچھ وہاں پر تیار ملے گا حتیٰ آدمی حریصوں میں ہے کہ پرندہ ہوگا جنت ہی چاہے گی یہ پرندہ تو پک کے اس کو ملے گا ریڈی تو کوئی آرڈر بھی آن لائن کرنے کی ضرورت کیا مصیبت ہے آن لائن بھی آنا چاہیے اور ان کا بھی گارنٹی اتنے منٹ میں آئے گا گرم گرم کھانے کو ملے گا جنت میں سب ملے گا اور صرف کھانا نہیں ہے بہت ساری نعمتیں ہیں لوگ ملیں گے بیٹھیں گے جنت میں لوگ ملیں گے بیٹھیں گے لیکن یہ نہیں دیکھیں گے دلوں میں گندگی نہیں ہوگی آپ دیکھیں ایسی مجلس کتنی اچھی مجلس ہے جس میں سب بیٹھے ہوئے اور سب ایک دوسرے کا بھرا چاہیں کوئی کسی سے ناراض نہ ہو کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو کہ ٹھیک ہے بیٹا کل دیکھتا ہوں نہیں ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا جنت میں یہ ممکن ہے دنیا میں نہیں ہو پاتا ہے دنیا میں اگر ہو یہ خود ایک جنت ہے تو آپ پہلے جائیں گے اور وہ پانی پیئیں گے تو پیاس نہیں لگے گی لاری دو اقوام تیاری سوال یہاں پر یہ ہے آپ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ اس کو پہچانتے ہوں گے کیسے ایسے کیسے پہچانیں کوئی آدمی کا دیکھو ہم بولتے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کہ میں ان کو پہچان لوں گا اور اس سے تو الٹا یہ بھی صاحب ان کو بھی علم غیب ہوگا جو بگائے جائیں گے وہ بھی پہچانیں گے کیسے دے گا تو نہیں ہے کیسے پہچانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو پہچانیں گے ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم ہی میں ہے اس میں آپ نے بتایا کہ وضو کے جو آثار ہیں اس کی وجہ سے آپ امتیوں کو پہچانیں گے بداتی بھی تو امتی ہوتا ہے تو وہ نمازی بھی ہوگا تو وضو کے آسار جو ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں جو دھلتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو آزاد ہیں یہ روشن ہو گیا باقی غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن وضو کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ میں وضو کے آسار سے اپنی امتیوں کو پہچان دوں گا اب وہ لوگ آئیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان میں آڑ آ جائے گی رکاوٹ آئے گی یعنی فرشتے بیچ میں آ جائیں گے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے دیں گے نہیں آپ دیکھیے الجزا من جنس العمل اللہ کے ہاں ایک عمومی قاعدہ ہے کہ جیسی جیسا عمل ہوتا ہے عموماً اللہ کے ہاں ویسی جزا ہوتا اس عمل میں آپ دیکھیں گے وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں پائے گا جبلا کیا ہے تم ماحول او بئی نہیں ہو بہ نہ ہو میرے اور ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ آ جائے گی وہ مجھ تک نہیں آ پائیں گے تو دنیا میں نبی سے دور گیا تو دنیا میں بداج کی طرف گیا تو انہیں نبی کا طریقہ چھوڑا نبی کی سنت سے تو دور ہوا تو نے اپنے اختیار سے دنیا میں اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کی تیری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس نبی تک تو نہیں پہنچ پائے گا تیرا کیا تعلق ہے اس نبی سے تیرا کیا تعلق ہے تو نے دنیا میں تعلق توڑا اس سے تو منمانی کرتا رہا اپنی طرف سے بداتے تون نے ایجاد کی اب تو آتا ہے نبی کے پاس وہ آنے کی کوشش کر جانے تو مشکل نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمی ہے آپ دیکھیں گے ان کو آنے نہیں دے رہے آپ فرشتوں سے کیا کہیں گے انہم وہ میرے لوگ ہیں آپ منظر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے آپ کا سٹینڈ چینج ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں فرشتے ان کو آنے نہیں دے رہے ہم آنا چاہ رہے نہیں تم نہیں آ سکتے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کو آنے نہیں دے رہے فرشتے ہیں ان کو آنے دو میرے لوگ ہیں وہ ان منی وہ میرے ہیں فرشتے جواب میں کہیں گے ان لا تدری اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم ان لا تدری ما بدل بعدک آپ کو نہیں معلوم ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا چینج کر دیا آپ کو نہیں معلوم جس کو آپ زندگی بھر سنبھالتے رہے کہ دین بدلنا نہیں چاہیے دین کا تو رہنا چاہیے آپ کا حال یہ تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیاز اور لہسن اور یہ چیزیں حرام ہو گئی آپ کو لوگوں کو جمع کرنا پڑتا تھا لوگوں میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کو میں حرام کروں آپ اتنا دین کو سنبھالتے تھے یہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں چینج کر دیا اسی دین میں جس کو سنبھالتے رہے زندگی بھر آپ انقلا صدری ماں بدل اب اس میں سب لوگ آتے ہیں ماں بدلو بیڈک میں سب لوگ آتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اسلام سے نکل گئے وہ تو ایک دم ہی دور ہو گئے دین ہی چینج کر دیا تو, تو معلوم نہیں کہاں جائے گا کیونکہ اسلام ہی چھوڑ دیا اس نے سرے سے اپنا ریلیجن چینج کر دیا مورتد ہو گیا دو وہ آتا ہے جس نے دین میں بدا ایجاد کر کے دین کی شکل بگاڑ دی اور بدل دی جس نے اپنے آپ کو دین کے مطابق بدلنے کی بجائے دین کو اپنے مطابق بدل دیا یعنی ایک آدمی بعض بعد کیا ہوتا ہے آدمی تراضو کے مطابق تولنے کی بجائے ترازو کو اپنے مطابق بنا لیتا ہے نیچے چپکا دیتا کچھ وزن ادھر زیادہ ہو جائے یا رکشا کی میٹر کی ریڈنگ چینج کر دیتا ہے اپنی حساب سے تو انسان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اصول کے مطابق اپنے کو بنانے کے بجائے اپنے مطابق اصول گڑتا ہے بدل دیتا ہے جو اصول ہے نہیں بنا لیتا ہے جو اصول ہے اس کو بدل دیتا ہے تو یہ اپنی طرف سے ایجاد اور اپنی طرف سے تبدیلیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں اور اللہ کو پسند نہیں تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہاں مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ وسلم ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر مخلوق پر رحمت کا معاملہ ہے وہیں دینی غیرت کا بھی معاملہ ہے دین کے معاملے میں آپ نو کمپرومائز ہے تیرے سے غلطیاں ہوئی ٹھیک ہے گناگار ہے وہ چلے گا دین میں بدلا نہیں دین میں چینج نہیں اللہ کا دین ہے وہ میں بدل نہیں سکتا تو کہاں سے بدل سکتا یہ ای سیچویشن ہے جہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے کہ انخلا قدریم آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول انہوں نے دین میں کیا کیا بدل دیا تھا انہوں نے بدل دیا تھا یہ چینج کرنے والے لوگ ہیں یہ دین میں چینج کیا تھا آپ کو نہیں معلوم یہ وہ گناہ کر کے آئے ہیں جیسے ہی فرشتے یہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لمحہ موقف بدل جائے گا آپ کہہ رہے ہیں آنے دو میرے لیکن وہی نبی جو ان کو اپنے بتلا رہا ہے ان کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے ہی اس نبی کو معلوم ہوا کہ انہوں نے دین میں چینجز کر دیے اس نبی کا حال بدل گیا ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے سحقن سحقن سحقن جو ہے یہ جھڑکنے کا انداز ہے سہ الساب سعید ہو ہر یہاں سے جو بولتے ہیں نا ہم لوگ کتنا برا لگتا ہے سننے کو یہ ہٹ جایا ہلوایا دوری ہو سوپن ڈانٹ کے انداز میں دوری کے الفاظ کہنا بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہیں جو ساری انسانیت کے لیے رحمت ساری مخلوق کے لیے رحمت اس کے نزدیک یہ گناہ کتنا سنگین ہوگا کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کی شدت سماج سے مٹ چکی ہے بیدا تی تو ہے بیداد بیداد کو سمجھا کیا تم ہے کتنی سیریس ہے ہاؤز اے کو سر واقعی مدد کا وقت ہے ضرورت ہے کہ سپورٹ کیا جائے لیکن اس وقت میں جب فرشتے جیسے ہی بتا رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم انہوں نے دن میں کیا کیا چینج کیا تھا الہ کے رسول سحکن. دوری ہو دوری ہو ایک بار بھی نہیں بول رہے دو بار بول رہے ہیں کے لیے لمم بد البیدی جس نے میرے بات تبدیلی کر دی ہے میری زندگی میں کر کے دکھاتے میرے بات انہوں نے دین میں تبدیلی کر دی دور ہو جاؤ مجھ سے تم میرے قریب آنے لائق نہیں ہو تو جو نبی کی سنت اور نبی سے دور ہو کر بدا ایجاد کر لے اس کو نبی کے قرب کی نعمت نہیں ملے گی اس سے بڑھ کے کیا اس کے لیے افسوس اور حسرت اور غم کی چیز ہو سکتی ہے بداعت قیامت اور حشر کے میدان میں اس گھڑی میں ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے دوری کا سبب ہے اور دوری کا انداز صرف فرشتے دور نہیں کر رہے خود وہ نبی و رب جو میرے سے نہیں آنا میرے پاس آپ بتائیے کتنا خراب لگے گا جس کی طرف مدد کے بڑے ہو کے تم مت آئے آپ جائیں کتنا خراب لگے گا کیا پاپ ہے ایسا کیا ہے ایسا ہو بدعت بدعت بدعت نہیں چلے گی نیمم بد دل ابلی وہ سارے لوگ جو سرے سے اپنے دین کو بدل دیں یا اللہ کے دین کو بدلیں یہ سب اس میں آتے ہیں اس حدیث کو امام الباری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن عبد حافظ ابن عبد یہ اپنی کتاب ا وغیرہ میں یہ بات آئی ہے اس کو امام مسلم نے نقل کیا امام نوی نے نقل کیا شرح مسلم میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جن کی مشہور کتاب ہے التمہید اور السدگار اور جامع بیان العلم بہت مشہور کتاب ہیں دو متحد کی شرح ہیں اور ایک علم کے بارے میں بہت زبردست کتاب ہے علم کیسے حاصل کرنا چاہیے علم کے کی آداب کیا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی دو جلدوں میں آج چھپی ہی ہو ہوا کہتے ہیں کل من احدین ہر وہ آدمی جو دین میں اپنی طرف سے کچھ نیا نکالتا ہے احدا آپ جان گئے احدا نیا نکالنا کل اخدین تو ہر وہ آدمی جو اللہ کے دین میں تبدیلی کرتا ہے اپنی طرف سے کچھ نیا نکالتا ہے ایسا آدمی ان لوگوں میں شامل ہے جنہیں حوض کو دھتکارا جائے گا مترود کا مطلب ہوتا ہے تر ادا ایک آدمی کو دھتکار دینا چلے یہاں سے نکل جا اس کو کہتے ہیں تر ادا تو فہوا مین المترودین لوگ ہو سے دھپکارے جانے والوں میں شامل ہیں کون کلو منتحف الدین ہے وہ آدمی جو دین میں نیا کچھ نکالے کل خوارجہ جیسے خوارج خارجی لو خارجی فرقہ سب سے پہلا فرقہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ ان سے الگ ہو گیا ان کی خلافت کو نہیں مانتا تھا اور ان کو ان کو کافی کہتا تھا نعم جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام سے ان کے بھائی حضرت ہارون کی نسبت تھی تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے کہ جیسے اپنے بعد آپ چھوڑ کے گئے تھے ان کو وقتی دور پر واپس آنے والے تھے ویسے ہی حضرت علی سے آپ نے کہا تھا تو ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دے دیا اور آیت کیا وہ ملم یا مل کافرون تو خوارج ہمیشہ سے اس ایت, آیت کو دوہراتے آئے جب کہ مسلمان سب مانتے اس کو لیکن مطلب ان کا وہ نہیں جو سرف نے گیا ہے تو جیسے کل خوارج یہ پہلا بجاتی فقہ اسلام کی تاریخ میں رواف رافئی حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان میں غلو کرنے والا دونوں اپوزٹ ہیں ایک دم خوارج کیا ہیں ایک دم کافر بولنے والے اور رافغئی شیعہ کی ہائر لیول کا شیعہ بہت غالی شیعہ جس کو آپ کہیں رات وی تو یہ جو ہیں انہوں نے ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ سائر یا اور صرف یہ دونوں ہی یہ فار ایگزامپل ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بداتی لوگ ہیں بداعتی فرقے ہیں اہل بدات ہیں سب اس میں آتے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ حافظ اب دل بہت سارے لوگ ان کو ابن عبد البر بولتے ہیں تو یہ نام ہی کشیر کیا ہو جائے گا بر کے معنی کیا ہے نیکی بر کے معنی کیا ہے بھلا سلوک کرنے والا نیکی قبول کرنے والا کون ابن عبد البر برف الرحیم تو بر جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ہے تو بر کا بندہ ابن عبد البر بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ابن عبد البر نیکی کا بندہ نیکی کا بندہ کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ کو کیا کیا جائے گا کہاں سے جائے گا اور سب سے اور اس کی نسبت آپ دیکھیے اپنے اور نبی کے درمیان کو اور بنا دیا نبی سے خود وہ دور ہو گیا لہذا میں قیامت کے دن کیا ہوگا اس کو دور کیا جائے گا نمبر چھ اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں ان نقلا تدری پرست کافر ہو گئے پرستہ کیا بول رہے ہیں اے نبی آپ کو نہیں معلوم تو جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے تھے آپ عالم الغیب تھے ماں کا نما یقور تو تمام تفاصیل کے ساتھ تمام امور آپ جانتے تھے میری بات یاد رکھیں تمام تفاقیل کے ساتھ تمام امور آپ جانتے تھے اگر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے تو اس کے عقیدے کے اعتبار سے فرشتے کیا ہوئے بے ادب ہوئے کہ نہیں ہوئے فرشتے کیا بول رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم یہ انہوں نے کیا, کیا اچھا پہلے تو بلا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں یہ لوگ لیکن جب فرشتوں نے بتا دیا آپ کو نہیں معلوم یہ چینج کرنے والے ہیں یہ چینجرز ہیں انہوں نے کیا کیا دین میں تبدیلی کی ہے آپ کو جب یہ معلوم پڑا تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ دور ہو جاؤ تو واقعی عمل بھی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں معلوم تھا صاحب معلوم پڑا اور فرشتے کیا کر رہے ہیں ان نقلا تدریما بدل عبید <بَعْدَك> آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب کہنا کیا ہے غلط ہے آپ عالم الغیب نہیں یہ اللہ ہے جو سارے بھدوں کا جاننے والا ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے مستقبل کی اور کئی چھپی ہوئی خبریں اللہ نے آپ کو دیں جو آپ نے امت کو بتائیں تو کسی کے بتانے سے وہ چیز غیب رہتی ہے ورنہ ہم بھی عالم الغیب ہیں کیوں ہم کو بھی معلوم جنت میں کیا کیا ہے دیکھا ہے جنت کو نہیں تو پھر ہم بھی عالم و غائب ہوئے اور ہر غیر مسلم عالم و ہوا جس کو معلوم ہے قرآن میں کیا ہے جنت جانم یہ سب تو عالم و ہو جائے گا بتانے سے نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کی تو یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمالن اللہ نے بہت ساری باتیں بتائیں لیکن تفصیل ساری باتیں بتائیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں آگے بڑھتے ہیں نمبر چھ بدعت لعنت کا سبب ہے لعنت کے معنی کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری اس کو لعنت کہتے ہیں بدعت لعنت کا سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ لعن ہو من آوا مفبیسن لعن آف لا اللہ لانت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر کس پر من جو آوا آوا کے معنی کیا ہے پناہ دینا پنا دینا مفبیسن مفت کے معنی ہے یہ اخدا سے ہے من اخدا پہ ہو جس نے نیا کچھ نکالا وہ کیا ہو گیا محدث آپ یہ نہ سمجھے محدث ہیں محدث الگ ہے محدث الگ ہے حدث کا مطلب ہے بات بیان کرنا حدیث بیان کرنا تو اسی پر سے کیا ہے محدث لیکن یہ کیا ہے محدث محدثہ سے احداثہ سے ہے یہ نیا کچھ نکالنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لن محد اللہ کی لانت ہو اس پر جو ایک بداتی کو پناہ دے بداتی کو سیمراد بدات گھڑنے والے کو کیونکہ محدث یہاں پر ہر آدمی نہیں مراد ہے ہم نے دیکھا لوگوں میں دو کیٹیگریز ہے کون ایک بدات گھڑنے والا اور دوسرا اس بدات میں پڑھنے والا دو لوگ ہیں نا ایک ہے بدات گھڑنے والا اور دوسرا اس بدارت میں بیچارہ غریب جہارت کی وجہ سے پڑھنے والا ہے ہمارے باپ دادا کرتے آئے مولی صاحب بتایا ہم کو باتیں دینا چاہیے یہ چیز کرنا چاہیے وہ چیز تو اس کو کسی نے بتایا اس کو علم نہیں ہے اس نے نیا کچھ بنایا نہیں وہ خالی گاڑی میں بیٹھا گاڑی بنانے والا وہ نہیں ہے اس نے گاڑی بنائی نہیں لیکن اس گاڑی میں وہ بیٹھا جہارت کی وجہ سے نمبر اُلٹا نکالا بیٹھ گیا بےچارا کیا کرے گا تو ایک کہ یہاں پر وہ مراد کون ہے یہاں پر مراد وہ آدمی ہے جو بدا ایجاد کرے انویٹر جس کو آپ کہیں گے تو انویشن میں پڑھنے والا نہیں ایجاد کرنے والا اب آپ حدیث کا انداز دیکھیے کیا یہاں پر اس سے اتنے آپ بہت سارے احکام اس سے نکال سکتے ہیں آپ نے فرمایا لانت ہو اس کا معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے انداز میں لانت کرتے ہیں دیکھیے دو چیزیں ایک ہے منع کرنا ایک لانت کرنا منع میں لانت نہیں آتی لانت میں منع آتا ہے سمجھ میں آیا نہیں منع میں لانت ہر چیز پہ آپ نے جس کو منع کیا ہر چیز پر لانت ہے نہیں بہت ساری چیزوں سے آپ نے منع کیا لیکن وہ اتنا سیریس نہیں ہے اگرچہ وہ بھی غلط ہے لیکن وہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ اس پر لانت کر دی جائے بھائی انسان بھی کسی چیز سے مت کر بھئی ایسا مت کر میرے موبائل سے مت کھیل کوئی بھی آدمی بول رہا ایسا مت بول بھائی تو آدمی کسی چیز سے منع کرتا ہے لیکن منع کرنے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اللہ کی لعنت اس پر جو ایسا کرے تو یہ اس کے ناراض ہونے میں کمی آ گئی یا زیادتی ہو گئی یہ بہت سنگین ہو گیا ہے کہ اس پر لعنت کرنے لگ جائے کا مطلب یعنی کہ اس پر لعنت کی منع تھوڑی ایسا بول سکتا کوئی بیوقوف آدمی بولے گا کیونکہ لانت کرنے کا مطلب یہ منع کا اور زیادہ بڑا منع ہے بہت برا ہے یہ اتنا برا ہے کہ اس پہ لانت کر رہے ہیں تو لانت میں ممانعت اپنے آپ آ جاتی ہے لیکن ممانعات سے لانت ضروری نہیں ہے ہر وہ چیز جسے آپ نے منع کیا وہ لانت کے لائق ہے ضروری نہیں ہے لیکن وہ چیز جس پہ آپ نے لانت کی ہے وہ حرام ہے یقینی طور پر ہے لہذا کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس پر لانت کی جائے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ پر لانت کی ہے اللہ کی لانت ہو اس پر جو حلالہ کروائے اور جس کی کرے اور جس کے لیے کروایا جائے ایک بہت بری رسم ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں اسلام میں نہیں مسلمانوں میں رائج ہے اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی عزت کی اور غیرت کی کہ اگر کوئی آدمی طلاق دے دے پہلے تو یہ غلطی کرتا ہے اور آج اس کی وجہ سے بہت کچھ بھگتنا پڑ رہا مسلمانوں کو یہاں تک کہ حکومت جو ہے یہ دخل اندازی کرنے, کرنے کی کوشش کر رہی مسلمانوں کی شریعت میں حکومت کو اس کا حق حاصل ہے نہیں ہے کیونکہ حکومت نے ہم کو کیا بتایا تم اپنے دین پر چل سکتے ہو اور اپنے دین پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی کر سکتے ہو پورا من طور پر یہ ہمارا کیا ہے فنڈامینٹل رائٹ ہے ہمارا سب کا ہے چاہے مسلمانوں دوسرے ہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے خاص تھوڑی سب کے لیے کہ سارے مسلمان اور جتنے بھی دین دھرم کے لوگ ریلیجن والے ہندوستان میں بستے ہیں بلکہ عالمی سطح پر ہر آدمی کو انٹرنیشنل لیول پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرے اور اس کو پیسفلی پروپگیٹ کرے کسی پر زبردستی پروسیوٹ کر کے اس کو نہیں منوا سکتے ہیں لیکن دعوی دے سکتے ہیں اب حکومت کیا کر رہی ہے اس میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے کیا شادی بھی ایک طریقے سے ہوگی مسلمان ہو ہندو ہو کرسچن ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو ایک طریقہ شادی کرے گا سب کو طریقے سے کرنا پڑے گا تلاش ایک قانون یا جو بھی جو بھی ہم قانون کریں گے اس پہ چلنا پڑے گا سب کو میراث آدھا عورت ایک دو حصے مرد اور ایک حصہ عورت نہیں ہم جو قانون بنائیں گے اس کے حساب سے چلنا پڑے گا یہ مداخلت ہے اس لیے کہ دین دوسرے لوگوں کی یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عبادتی مراسم ریچولیسٹک ورشپ اگر کچھ کچھ خاص رسم و رواج کرنے کا نام ان کے ہاں دین ہو سکتا ہے ہمارے ہاں دین کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارا دین مسجد میں بھی ہے بازار میں بھی ہے گھر میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پر نکاح کے معاملات میں بھی ہے طلاق اور میراث میں بھی ہے ہمارا دین ساری چیزوں کو کور کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی ٹچ کرنا ہے کہ ہمارے دین کو آپ نے ہماری آزادی چھینی تو مسلمان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الگ الگ مسلک اور مکتب فکر جو بھی ہیں اختلافات ہمارے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود یہ جو حکومت کا معاملہ ہے ہماری رکویسٹ ہے حکومت سے اسٹرکٹلی ریکویسٹ ہے کیا آپ ادھر مت آؤ اس معاملے میں آپ دخل دو مت کیوں اس لیے کہ یاد رکھیے اس کو جو بول رہا ہوں میں یہ جو قانون جو ہے قانون دو ہے ایک ہے فنڈامنٹل رائٹ right ایک دم بنیادی قانون بیسک پرنسپلس اس میں ہے کہ پچیس نمبر کا آرٹیکل ہے آرٹیکل ٹوینٹی فائیو اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دین پر دھرم پر ریلیجن پر چل سکتا ہے اور اس کی پروپوگیٹ اس کو کر سکتا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے اب ہم دوسری جگہ جا رہے لیکن یہ دین کو بدلنے ہی میں آ رہا نا اس لیے ہم بہت دور نہیں جا رہے ہیں مسلمان کا یہ حق ہے اب ہر آدمی کا حق ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے اب اس میں جو تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم پرسنل لا کو یا تو ابالش کیا جائے یا اس میں چینجز کیے جائیں وغیرہ وغیرہ تو اس سے ہمارے دین میں تبدیلی ہونے والی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم قبول نہیں کر سکتے اس کو تو پچیس آرٹیکل ٹوینٹی فائیو میں یہ ہے کہ ہر آدمی چل سکتا ہے اب جو لایا جا رہا ہے وہ کیا تھوڑا اور پرو، پروگریس ہو کے کہاں آ رہے ہیں ہم 44 فور آرٹیکل فورٹی نمبر کی جو قانونی جو دفعہ ہے اس سے کیا نکل رہا ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہو اس کی کوشش کرے گی انڈیور وہ کوشش کرے گی اس سے کیا ہو جائے گا قاضی صاحب کی ہو جائے گی چھٹی نکاح ہو طلاق ہو یہ کے مسائل سب ختم قانون جو طے کرے گا ویسا کرنا پڑے گا ہم کہتے ہیں ہمارا <سؤال> نکاح تو اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں کیونکہ اسلام میں کیا ہے لا نکاح الا بھی ولی و شاہد نکاح بغیر ولی کی اجازت کے اور دو گواہوں کے ہو نہیں سکتا ہے تو ولی کی اجازت سے تو نکاح ہی نہیں ہمارے پاس اور طلاق کا یہ قانون ہے آپ کا الگ ہے ہمارا الگ کسی اور کا الگ ہوگا تو اس میں کوئی دخل دے سکتا ہے نہیں اس میں حکومت کو دخل نہیں دینا چاہیے اس میں نقصان ہے اس لیے کہ ہندوستان میں صرف غریب بےچارے مسلمان ہی رہتے نہیں اس میں ہر دھرم اور جاتی اور جن جاتی کے لوگ رہتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے کسٹمس اور ریچوئل اور بہت کچھ ہیں آپ یہ مطلب ایسا کر دو گے کہ سارا نظام ملک کا درہم برہم ہو جائے گا پہلے مسلمان کو سمجھ میں آیا کیونکہ دین کے معاملے میں سب سے سیریس یہ ہیں ان کو پہلے سمجھ میں آتا ہے اور کچھ بھی ایسا ہوا ہمارا چینج کرے کا مطلب سب سے پہلے نیند میں سے اٹھ کے بھی چلاتے پاؤں مسلمان دوسرے لوگ دھیرے دھیرے اس میں آنا شروع کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا لگتا ہے کہ ان کے بھی ریلیجن کے ریچول بدل جائیں گے چاہے وہ سکھ ہو یا کوئی بھی دوسرا تو یہ سب کے لیے پرابلم ہے صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے اور یہ ملک کے لیے پرابلم ہے پہلے کہ ہم یہ بول رہے ہیں یہ ہماری دیش کی اکھنڈتا کے لیے نقصان ہے نیشنل انٹیگریشن کے لیے نقصان ہے کیوں آپ لوگوں کو ناراض کرو گے ڈیموکریسی کیا ہے کیا بولتے ہیں گاؤ کیا بولتے ہو بائی پیپل فار پیپل کیا ہے لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کے لیے اس میں سارے لوگوں کو آپ دکھا کے کیا کر رہے ہیں لوگ جو ہیں لوگوں کا نہیں سوچ رہے نا پھر آپ لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے کس کے لیے لوگوں کے لیے ہمارے لکھی طرح ہیں ہم لوگ اس ملک کے ہیں ہم لوگ ہمارا حق ہے ہم ادھر ادھر سے آئے ہوئے نہیں ہمارے چاچا نانا کوئی تو بھی آئے یہاں سے آؤ کیا میں انڈیا کے اندر نہیں ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ہم لوگ یہاں کے ہمارا حق ہے ملک میں ہمارا ملک میں حق ہے ہم لوگ باہر والے ہیں نہیں کون آیا ہوگا اس کو بات کرو جا کے قبر پہ اس کے ہم لوگ یہاں والے یہ ہمارا ملک ہے ہم لوگ بول سکتے کہ بھائی ہمارے لیے بھی تو قانون ہونا چاہیے اور ہمارا تم نے پہلے ہم کو بتا دیا بھائی ہم تمہارے ریلیجن میں دخل نہیں دیں گے آپ کیوں دے رہے نہیں دینا چاہیے مت دو نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا بھائی مت کرو ایسا اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے اب یہ جو نافذ کیا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا ہے سپریم کورٹ ساری عزت کے باوجود سپریم کورٹ کا اس میں دخل دینا ہی صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو قانون ہے اسی کے ذمن میں اس سے تھوڑا اوپر جائیں گے چوالیس سے تھوڑا اوپر کا قانون سینتیس نمبر کا جو کلم بولتے ہیں آرٹیکل ہے آرٹیکل تھرٹی سیون اس میں لکھا ہے کہ یہ جو قانون ہے جس جو آگے آ رہے ہیں ان قوانین کے نفاذ میں یہ کورٹ کا دخل نہیں ہوگا اس کو کون نافذ کرے گا حکومت نافذ کرے گی جو بھی آگے آنے والا ہے قانون تو یہ ڈائریکٹو پرنسپلس ان کے تحت یہ ہے یہ فنڈامینٹل رائٹس میں نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں اور ڈائریکٹو پرنسپل نے ایسے حکومت سے لے کیا ہوگا قانون کا کیا معاملہ بنے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کورٹ اس کو طے نہیں کرے گی اس کو کون کرے گا گورنمنٹ تو وہ آئے گا پھر بات کریں گے پھر یہ بولے گا ایسا پھر وہ منتری ایسا بولے گا پھر وہ اس کے ہاں چرچا کرچا بحث اجاس اس کے اوپر ہوگی پھر سوچیں گے پھر پبلک بولیں گے ہم کو نہیں چاہیے پھر जितने भी मंत्री सुंतरी जितने भी होते बोले जाने दो कैंसिल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का वैसा नहीं रहता सुप्रीम कोर्ट क्या होता है खलास हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, का काम है ही नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का, का काम नहीं है क्योंकि इसके लिए कानून में लिखा गया है उन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया है इनका निफाज गवर्नमेंट करेगी कोर्ट नहीं पार्लियामेंट हाउस में होगा हो सारा जो भी होगा होगा कोर्ट में नहीं होगा تو یہ کورٹ سے نافذ کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ دیکھ کے لیے اب چل رہے ہیں تو سال اسے کر رہے ہیں نا آپ سے خوش حال ہے نا کا نیا مسئلہ ایک لے کے آئے کھا رہے پی رے خوش ہے ترقی چھوڑ کے لگایا اس کے اندر تلا مسلمان عورتیں کون گیا تمہارے پاس دو چار عورتیں گئی اب ساری عورتوں کا فیصلہ تم دو چار عورتوں سے کریں گے ساری عورتوں کا فیصلہ آپ دو چار عورتوں سے کرو گے کسی ایک عورت کو اگر اسلام سے شکایت ہے تو ہمارے اسلام میں غلط ہے اگر کوئی عورت جا کے بولتی ہے وہ پہلی وہ مسلم پرسنل لا سے خارج ہو گئی اس کو حقیقی مسلمانوں کے بارے میں بولنے کا بھائی یعنی ایسا ہوا جیسا آپ کے گھر چھوڑ کے کوئی تو بھی گیا اور وہ آ کے بول رہا ہے یہ گھر کا ادھر سے چھت ایسے بناؤ یہ ایسا بنا تو گھر میں رہتا کیا تو؟ تیرا گھر ہے یہ جی؟ تیرا گھر کدھر سے ہی ہے؟ تو اسلام کو ہی جب نہیں مانتا ہے تو, تو اسلام کو ریپئر کرنے کے لیے جا گھر پہ تیرے تیرا گھر ہے ہی نہیں ہے. مسلمان وہ ہیں جو اپنے آپ کو ریفارم کرتا ہے اسلام کو نہیں جو اسلام کو ریفارم کرے مسلمان ہی نہیں جو اسلام ہی کو غلط بتا کے بولے اسلام سدھارو ہماری جو مہیم ہے دیکھیے جو بھی ہوا کوئی آدمی واٹس ایپ سے طلاق دے رہا بے وقوف فیس بک پہ طلاق دے رہا اس کو یہ یہ کیا بولیں گے اس کو یہ انٹرنیٹ بے وقوف ہے یہ کرنے والے لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں کھانا بھی انٹرنیٹ سے کھائے گا اب یہ کچھ لوگوں نے کیا غلط ہے وہ نہیں کرنا چاہیے سر زندگی اتنی آسان نہیں کہ آدمی بات بات پہ طلاق دے دے اور بیوی کو تکلیف دے ستایا اس کے حقوق اس کو نہ دے غلط ہے یہ لیکن اس کی سزا باقی مسلمان کو اسلام کو کیا کو دے رہے بھائی آپ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے انڈیا کے اندر پبلک سگنل بہت توڑتی کیا کرو قانون بدل دو تو سگنل کا قانون بدلیں گے آپ بھئی ایک قانون اگر لوگ توڑ رہے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے قانون بدلیں گے کہ لوگوں کو سدھاریں گے ہماری مہم یہ ہونا چاہیے اسلام سدھارو نہیں مسلمان سدھارو مسلمان سدھارو اور ایک قانون کے بدلنے سے کیا واقعی سماج بدلتا ہے ہم سب دیکھ رہے پورے سماج کو کتنے پیارے قانون ہیں ہمارے ملک میں کون فالو کرتا اس کو کرتا نیچے سے لے کے اوپر تک پیوں سے لے کے منتری تک سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ان کو چھوڑ کے بول رہا ہوں میں میجورٹی کا حال یہ ہے آپ قانون کی بات کریں سب قانون اپنی جگہ لیکن چل رہا زمین پہ کیا کون فالو کرتا ہے تو آپ قانون بنا کے دل دکھاؤ گے اور وہ امپلیمنٹ ہوگا نہیں کیا فائدہ آپ نے قانون تو امپلیمنٹ کر دیا لیکن ہو رہا نہیں نا کہاں ہوگا کتنے قانون امپلیمنٹ ہوتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج قانون نافذ ہوتا ہے کل چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ پبلک کی طرف سے اس کے لیے بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے بہت مسائل اس کی وجہ سے آتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا تو ایسا قانون اور اس طرح کی باتیں کیوں کیوں ملک کے اندر بکھرے ہوئے ماحول کو اور بکھارا جائے اور کیوں؟ چل رہا چلنے دوں نا؟ سب ملکے ملک کی ترقی کے لیے سب ہاتھ میں ہاتھ لے کے پورا ایک اچھا سا کچھ تو کام کریں گے وہ چھوڑ کے یہ چینج کرو وہ چینج کرو اور لوگوں کے دل دکھاؤ اور سارا معاملہ بگاڑو اتنا سارا مسائل پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہاتھ ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے اس سے نقصان ہونے والا ہے اور ملکی سطح پر ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک کو نقصان ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک میں اس طرح کا خواہ نخواہ کا ہیڈک ایک بڑھے ہم تو چاہتے ہیں کہ سب سکھی رہیں سب خوش رہیں اچھے سے معاملہ سب چلے تو بیو میں بگاڑ نہیں لا سکتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے وہاں سے واپس ہمارے لان اللہ المحلل والمحلل لکن اللہ کی لانو کو حلالہ کرنے والے پر یعنی آگے آتا ہوں اس سے کیا ہے اور حلالہ کروانے والے پر جس کے لیے حلال کروایا جا رہا ہے حلالہ کرنا کیا ہے شوہر نے طلاق دے دیا بیوی بی کو تین طلاق دیے اب واپس سے دونوں ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں واپس سے دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں اب ایک دن میں اس نے تین تین طلاق تینوں گولیاں مار ڈالی اس نے اب اس کے بعد کیا ہوا جب گولیاں ختم ہو گئیں تو سر کی گولیاں کھانا شروع کر دیا کیا کیا میں نے غلط کیا اکثر طلاق والے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں تو طلاق ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی غصے میں آ کے مذاق میں طلاق دے صحیح نہیں ہے بہت سنجیدہ بہت ہی گمبھیر معاملہ آئی ہے طلاق نہیں دینا چاہیے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زیدہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میٹر ڈسکس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا طلاق دینے سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کیے کیا کہا تھا آپ نے امسک اللہ امسک اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رو کے رکھو یعنی ط مت دو و تقیلّ اللہ, اللہ سے ڈرو سورہ الحزاب میں اللہ نے بیان کیا پورا پڑھ لیں اور دیکھیں اس میں اللہ نے کیا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق سے روک رہے تھے معلوم یہ ہوا کہ اصل نکاح میں مقصود یہ ہے کہ بیوی شوہر زندگی بھر ساتھ میں رہے اور آپ نے پسند نہیں کیا کہ وہ نکاح وہ طلاق دے رہے ہیں آپ نے کہا طلاق دے دو ایک کی یہ بھی ملے گی یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے آدمی بیو کو طلاق بھی دین نکاح بھی دین ہے اور طلاق بھی دونوں سنتوں پہ عمل کرو سارے دین پہ عمل ایسا ہوگا نہیں آپ نے کہا علی کا زوجک جگہ وہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اپنے چھوڑو مت اللہ سے ڈرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اس وجہ سے کہ وہ آزاد کیا ہوا غلام ہے اور بیوی ایک بڑے خاندان کی ہے نئی جمرا دونوں کا. نہیں ہو پا رہا ہے دھیرے دھیرے دھیرے تناؤ بڑھ رہا ہے انہوں نے ارادہ کیا میں چھوڑتا ہوں بیوی بی کو تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرسٹ میں معاملہ گیا بہت زیادہ بگڑنے سے پہلے آپ نے اس وقت نصیحت کیا کی ہاں طلاق دینا دے دو نا کیا مسئلہ ہے آدمی کے اختیار ہیں دوسری کرو نہیں آپ نے کیا کیا امسک سکھائے کر دو گے اپنی بیوی بی کو اپنے نکاح میں روکے کے رکھو وہ اللہ سے ڈرو یہ نہ ہو کہ روک کے تتاؤ یہ نہ ہو کہ اللہ سے ڈرے بغیر فیصلے کرو تمہارا فیصلہ تقوا کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور مرد طلاق آپ نے روکا ہو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ طلاق ڈیزائربل نہیں ہے طلاق ایک ایسی چیز نہیں کہ چلو طلاق دیتے ہیں ایسا نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور طلاق دیتے ہیں ایسا نہیں ہو وہ ایک مجبوری ہے وہ ایک مجبوری ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا دونوں مل کے جہنم میں رہیں اس سے اچھا ہے کہ سیپریٹ ہو جیسے مثال کے طور پر بس میں دروازے دو ہوتے ہیں اور پیچھے کیا ہوتی ہے ایک کھڑکی کہ کبھی بس ایسی گری ایکسیڈنٹ ہوگئے تو دروازے تو دونوں بند ہو جائیں گے باہر کیسے آنا تو پیچھے کے راستے سے کیا ہو سکتے ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں اب کوئی آدمی بس میں چڑھنے کے لیے وہاں سے جائے وہاں سے نکلنے لگے صحیح ہے نہیں مجبوری میں ایک ایگزٹ رکھنا پڑتا ہے ہر گاڑی میں تو ایسے زندگی کی گاڑی میں بھی ہے وہ کیا ہے طلاق ہے کہ ایک دم ایسا ہو گیا کہ نہیں دونوں کا ہو سکتا اور دونوں ساتھ میں زبردستی باندھ کے رکھیں گے تو ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے اور ان کی بھی زندگی خراب ان کی بھی ساری سولوشن کی کوششیں فیل ہو گئیں ٹھیک ہے اب کیا کرتے آپ تلا ٹھیک ہے کر لو تو یہ کیا ہے آخری آپشن ہے تالاب تو اسلام نے رکھا اس کو اب یہ کہیں کہ تلاک کیوں رکھا اسلام ارے پھر دونوں جب نہیں جڑتے ہیں تو پھر کریں گے کیا بولے پھر یہ اسلام میں یہ بھی بند کر دو کیا ماں باپ نکاح کریں گے ہر آدمی اور لڑکی اپنا اپنا چنے گی اچھا ہر مرتبہ چننے کے بعد دونوں ایک دم فرشتے نکلتے ہیں भाई कितना भी उसको जांच एक साल दो साल पांच साल एक इलेक्शन होकर दूसरा आया फिर भी वो जांच के एकदम निकाह करी कितने लव मैरिजेस सक्सेसफुल होते हैं रेशो आप देखो आप रेशो देखो अक्सर फिर कैसा होता मैं तेली सितारे तोड़ के लाऊंगा जहां पेड़ से फल तोड़ के लाने की औकात नहीं है बड़े बड़े वादे होता क्या है इसमें लड़का बड़ी बड़ी बातें करता है لڑکی ایک دم اس کو اپنا بالکل ہاں, کنگ بنا لیتی اس کو بادشاہ بن جاتا ہو ایک دم نکاح کے بعد میں یہ لو تھ جاؤ دودھ لے کے آؤ اور وہ بولتا ہے آنے تک کپڑے پریس کر کے رکھو تو یہ اس کا غلام ہو اس کی غلام یہ زندگی ہوتی ہے پھر لگتا ہے کہ ہم وہ پہلے بہت خوش تھے ہم لوگ شادی سے پہلے شادی کے بعد کیا ہو گیا کیوں اٹریکٹ کرنے کے سارے کام ختم اب کیا ہے ہو گیا کام نکاح ہو گیا آپ ختم ابھی کہاں جائے گی بھائی تو شادی سے پہلے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑی, بڑی بڑی باتیں فلاوری ٹاک اور سب کچھ ہو گیا اب تو ہو گیا اب وہ انٹرسٹ نہیں رہا ہے ہر چیز کا انسان کا ہی حال ہے انسان کا, کا اٹریکشن رغبت تب تک ہوتی جب تک وہ چیز اس کے پاس ہوتی نہیں ہے جیسی آ جاتی ہے اس چیز کا انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی دل سے چاہے وہ کار ہو چاہے وہ کمپیوٹر ہو, چاہے بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی نہیں وہ آدھی ہو جاتے ہیں زندگی میں کہ ہر دن دونوں کا شوق بڑھتے جا رہا کچھ بھی نہیں, ایسا, نہیں ہوتا ایسا بہت نیک صالح ہیں کہ دین میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت ایک ایک کی خوبیاں سامنے آ رہی ہے تو آپ کی خوبی معلوم ہی نہیں تھی مجھ کو ایسا ہوتا ہے لائفیوں جی اس سے یہ تو لڑکا ہوتا ہے تو بتایا تھا کہ دو پہ ہفتے دوسرے پاتے بھی چار غلطیاں نکل رہی ہیں. بولتے بولتے لڑکا بہت کم آتا ہے معلوم نہیں تھا شادی کے ٹائم پہ اس کے اوپر پچاس ہزار کردہ تھا نہیں یار کام دندا تو کچھ کرتا نہیں گھر پہ ہی بیٹھ کے بیڑی پیتے رہتا ہے سگریٹ پیتا رہتا ہے دھواں بناتا ہے یہ حال ہوتا ہے تو لو میرج میں اکثر ایسا ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے تو دونوں کے کی لیے کیا آپشن ہے آخر میں سب سولوشن کر لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے مولوی سے لے کے دادا جان آپشن ہوتا ہے الگ ہو جائے ابھی یہ اپنی زندگی جی یہ اپنی زندگی جی اس کو کوئی اچھا شوہر مل جائے اس کو بیوی مل جائے کیونکہ دنیا اسی لیے ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات بھی ہو جاتا ہے اللہ نے کہا اب اب کرو یا مرو نکا تم بس اب نہیں الگ ہو سکتا اللہ بندوں کے लिए رحم والا ہے اس نے ایک راستہ رکھا نہیں ہوا فیل ہو گیا اگر تو یہ کیا ہے ریسکیو آپریشن ہے الگ ہو سکتے ہیں مت ہو لیکن الگ ہو سکتے ہیں تو یہ, یہ بھی ختم کر دیں گے تو پھر کیا کریں گے دیو بن کے رہیں گے وہ سسٹم لائیں گے کیا کریں گے ایک عورت جو ہے وہ کیا غلام بن کے رہے اس کی وہ آئے گا بولے گا بیوی چھوڑنا تو نہیں ہے باہر میں جو کرنا ہے منہ کالا کروں گا قانون سے بیوی ہے یہ گھر میں آؤں گا ماروں گا پیٹوں گا شراب پیوں گا سب کروں گا چھوڑوں گا نہیں وہ چھوڑنے کا قانون ہی ہے کچھ تو میں بھی اپنی زندگی جیوں گی میں بھی فیس بک سے شروع کروں گی کوئی نہ کوئی ہمدر ڈھونڈوں گی میرا اپنا تیرا اپنا جیتے رہو قانون سے تو طلاق لے نہیں سکتے یہ جہنم نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہے کرسچینٹی میں آپ دیکھی طلاق ہی نہیں ہے اور طلاق اگر کرنا ہے تو آدمی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ عورت بچلن ہے. مطلب اگر الگ ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو عورت کو فواہشہ ثابت کرنا پڑے گا یعنی طلاق بھی ہوا اور عزت بھی گئی عورت نہیں کرے گی اس کو ثابت آپ لا دیکھیے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا اسلام میں کہتا ہے نہیں جملہ تیری بھی غلطی نہیں تیری بھی غلطی نہیں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے الگ ہو سکتے ہیں تو تیری عزت بچا تو تیری عزت کسی کی عزت پہ آنچ مت لاؤ عزت کے ساتھ میں سفر جمیل دونوں بھی الگ الگ عزت کے ساتھ ہو سکتے ہیں یہ ایک آپشن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پورا سماج میں سے جو بھی آدمی طلاق ایک بار نہیں دیا وہ حج کو نہیں جا سکتا ایسا ہے نہیں تو یاد رکھیں کہ دین کو بدلا جا سکتا ہے نہیں ہم اپنے آپ کو بدلیں نہ قانون اس کو بدل سکتا ہے نہ ملک بدل سکتا ہے نہ مسلمان بدل سکتے ہیں اور بدا اسلام میں جائے نہیں ہے تو لانت اس پر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلالہ کرے حلالہ کیا ہے طلاق دینے کے بعد آدمی طلاق دے دیا اب اس کے بعد واپس سے بیوی بی کو لینا ہے تو کیا کریں مول صاحب کے پاس جائیں مولی صاحب کیا کرنا مطلب تم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے اب اس کا ایک ہی آپشن ہے کیا حلالہ کرنا پڑے گا یہ کیا مولانا میرے کو تو نماز بھی معلوم ہے حلالہ کیا ہے تم کو ٹیمپرری نکاح کرنا پڑے گا کسی کے ساتھ بیوی کے ساتھ میں تمہاری بیوی کے ساتھ میں اور وہ جو ہے کچھ وقت رہیں گے ایک دن ہفتہ جو بھی دن ہے اور بیوی شوہر جیسا تعلق ہوتا ہے وہ سارا تعلق ان کا ہوگا سب اور اس کے بعد وہ آدمی اس کو طلاق دے گا پھر تم واپس سے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں آدمی کی بتائی غیرت کیا ہوگی اچھا عورت کو کیوں سزا ملی بھائی غلطی اس کی اور سزا کس کو عورت کو عورت اچھا اس کا کیا اختیار ایک بار طلاق دیا تو, تو کون وہ تیری بیوی ہے اس کے بارے میں تو کیسے فیصلہ کرے گا تو سیٹنگ کر رہا اس کی کون ہے جو میرے رشتے میں ایسا جو طلاق دے گا کنفرم <laughs> تو مسئلے ایسے بھی ہوئے <laughs> کہ آدمی نے دیا اب یہ درد طلاق کا ہی ہو گیا خیر لے لیجیے اس کو آپ آدمی نے طلاق دے دیا اور کسی سے اس کا نکاح کیا ہلا والا تو اس نے اور اس کے بعد گئے بولے تلاق کیا بولے نکاح کرے نا میرے کو پسند آ گئی وہ بھی میرے کو پسند میں بھی اس کو پسند وہ بولتی میرے کو نہیں جانے کا واپس ایسے شور کے پاس میں جانا ہی نہیں چاہتی ایسا ہوا ہے لٹرلی ہوا ہے فردی بات نہیں ہوں پھر وہ دونوں سکی سنسار چل رہا ہے میں یہ بیٹھا اپنا میں کیوں دیا تلاکوں سے وہ مجھے ایسے بے غیر شہر کے پاس میں نہیں جاؤں گی جو تلاش دیتا ہے اور اپنی سزا جو ہے مجھ کو دیتا ہے اور ایسا سیٹنگ کر کے مجھ کو واپس لے گا نہیں جاتی میں اس کے پاس ہفتہ بارہ دو ہفتہ جو بھی اس کے ساتھ خریدے گی یہ تو اچھا ہے یہ اس سے اچھا ہے ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے ہم زندگی بھر ساتھ میں رہیں گے اور ہے تو آپ بتائیے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی اس کا کیا حق ہے اس کا نکاح کرنے کا کون ہے اس کا ولی ہے اس کا کوئی حق ہی نہیں اس کے لیے حلالہ کروانے کا کیوں اس لیے کہ یہ کون ہوتا ہے اس کا نکاح کروانے والا نکاح کون کرواتا ہے لا نکاح الا اللہ ولی اب تو نے جب اس کو طلاق دیا اور وہ بیوی تیری نہیں رہ دوسرے سے شادی کرنے لائے. کوئی کا لائق مطلب تیری بیوی ہے ایک ساتھ دو شادی ہو سکتی تیری نکاح میں ہے ہی نہیں وہ تیسا اس کے لیے نکاح کر رہا ہے تو کون ہے جو آگے چودھری بن کے آ رہا ہے بھائی تو کون جو اس کی زندگی کا فیصلہ کرے وہ بولے گی اس کو تلاک دیا نا میں نہیں کرنا چاہتی نکاح آگے کون ہے اس کا نکاح کرنے والا ہے ایک زخم سے نکلی نہیں اس کے بعد تو دوسری تکلیف اس کو دینا چاہتا ہے سائیکولوجیکلی اس کو اور ٹارچر کرنا چاہتا ہے پھر وہ تلاق دے گا پھر وہ آپ اس کی نکاح کرے گا مذاق ہے وہ کو نہیں کرنا لیکن عورت ہمارے میں کیسی ہے وہ شادی وہ نکاح نہیں بول سکتی وہ کچھ سارے مرد اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے کرتے اور وہ عورتیں جو چاہتی کہ یہ جائے تو یہ یہ مصیبت ہمارے معاشرے کی کیوں نہیں دخل دیں گے لوگ اس میں اور اس کو دین بنا کے رکھا ہے حلالہ سینٹر قائم کر رکھے لوگوں نے کسی کو بھی حلالہ کرنا ہو کانٹیکٹ کریں ہے اس کے ملک میں بھی ہے ہمارے ملک میں بھی ہے بعض ہمارے علماء نے کہا مالگاہوں میں ایک ہے آپ کو اگر کوئی کرایہ کا سانڈ چاہیے ہمارے پاس اویلیبل ہے حدیث میں اس کو وہی کہا گیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں نے فرمایا کہ جس کو حلالہ میں جس کو کیا جاتا ہے وہ کرایہ کا سانڈ ہے کہ اربوں میں ایسا ہوتا تھا جانور کو اگر نہیں ہو رہا ہے بچہ تو اس کے لیے اونٹنی کے ساتھ میں دوسرے کو جوڑا جاتا تھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی گھناؤنی چیز آج ہمارے سماج کا حصہ ہے صحابہ نے عبداللہ اللہ عمر کہتے ہیں عمر کے زمانے میں اگر ہوتا ہے ان کے سامنے تو اس کے اوپر یعنی سزا دیتے اس کو یہ زنا شمار ہوتا تھا ہمارے ہاں حلالہ ہمارے ہاں زنا ہوتا تھا شمار اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں بھائی دیکھو حلالہ پہ لعنت ہے لیکن وہ ہو جاتا ہے کر سکتے ہیں یعنی لعنت سے وہ حرام نہیں ہوا وہ بہت برا ہے لیکن ہے ہم کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ لہنت کی وہ حلال ہو سکتا ہے اس کا نام حلالہ ہے وہ حلالہ نہیں ہے اس کا نام حلالہ ہے وہ حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لانت کی وہ حلال ہوگا کہ لہنت کی لیکن میں کر رہا ہوں اس کو نہیں ہو سکتا ہے تو یہ چیز سماج سے ختم ہونا چاہیے کہ کب ہوگا جب آدمی طلاق کے معاملے میں سنجیدہ ہو وہ غصہ نکالے اپنے سر میں کچھ مار لے بھائی کیا کرتے؟ طلاق کیوں دیتا ہے اتنا بڑا نقصان خود. اس سے برا ہے نا وہ کیونکہ اس کے بعد جوتے پڑنے والے سر پہ دے رہے ہیں طلاق دینے کے بعد حلالہ کی نوبت جب آئے گی تو سر پہ جوتیاں پڑیں گی اس سے اچھا ہے کوئی پتھر لے کے سر پہ مار لے اپنے غصہ آ جائے سے طلاق نہ دیکھے کیونکہ اس کے بعد نقصان ہونے والا ہے تو جس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت کریں وہ کیا ہے ہلال کے حرام ہے حرام ہے آپ نے فرمایا فرما اللہ من کی لانت ہو اس پر جو بدا گھڑنے والے کو پناہ دے علماء نے کہا یہ تو پناہ دینے والے پر لانت ہے جو بداتی کے لیے کیا بنے ایئرپورٹ آپ کا پلین ہمارے ایئرپورٹ پہ اتارو تو آپ رہو ہمارے یہاں پر اور جو بھی بداطے پھیلانا ہے کرو پھیلاؤ آپ ہمارے یہاں رہو آپ ایسا کوئی آدمی ہے جو کسی بداتی کو اپنے ہاں پناہ دے تاکہ وہ بداتی اپنا کام کرے دعوت پھیلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کی ہے لانت سوال پیدا ہوتا ہے کہ بداتی کو پناہ دینے والے پر لانت ہے بدات کی دعوت دینے والا بدات گھڑنے والا اس کے لیے پناہ دینے والے پر لانت ہے اس بداتی پر کتنی لانت ہوگی یہ جی تو صرف پناہ دینے والا بےچارا اس کے اوپر لانت ہو رہی ہے تو بدا گھرنے والا اس سے زیادہ لعنت کا اقدار ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بدعت لعنت کا سبب ہے اور بدعت حرام ہے کون چاہے گا کہ لعنت اس پر ہو لہذا بدعت سے بچنا ضروری ہے تاکہ آدمی لعنت سے بچے یعنی بدعت میں تعاون بھی حرام ہے اور بدعت ایجاد کرنا بھی حرام ہے اور دونوں لعنت کے اقدار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مسلمانوں کو دین کا شعور نصیب فرمائیں اور موجودہ حالات جو چل رہے ہیں اس میں ایجوکیشن سے بڑھ کر انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لینا چاہیے اور اس وقت میں میں سمجھتا ہوں بلکہ جو بھی علماء ہیں انہوں نے کہا بھائی مسلک اور یہ اور وہ اس مسئلے کے اندر اس کو آپ ٹھیک ہے اختلافات آپس کے ہیں باقی بھی رہیں گے اپنی اپنی رائے ہیں لیکن مسلمانوں کو ایک ہو کر اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت سے مطالبہ رکھنا چاہیے دیکھیں دین تو بدل نہیں سکتا گورنمنٹ کا قانون بدل سکتا کہ نہیں بدل سکتا تو وہ بدلو نا یہ کیوں بدل رہے ہماری ریکویسٹ ہے کیا آپ قانون بدل سکتے نا کسی بار بدلا نا اپنا قانون ابھی بھی تو بول رہے نا بدلو ابھی بھی کیا ہے یہ قانون بدلو تو آپ معلوم ہے کہ قانون بدل سکتا ہے تو ایک کام کرو قانون بدلو ہمارے دین کے قانون کو مت بدلو کیوں اس لیے کہ ہمارے یہاں کے ہے بدل نہیں سکتا ہے اگر اس میں ایسا کچھ ہوتا کہ تم جا کے دو سولہ میں اس کو بدل سکتے تو ہم بولتے اوکے حکومت کی حساب سے بدلا اگر ایسا ہوتا تو لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں ایسا اور ہم کیوں کرتے تب بھی ہم کو ہمارے دین پہ چلنا ہے اگر حکومت ہم کو سجیسٹ بھی کرے تب بھی ہم نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ دین ہمارے نزدیک ضروری ہے اور حکومت نے ہم کو بلایا تم چل سکتے ہیں اور ہم حکومت نہیں بھی بولے تو چلیں گے کیونکہ یہ انٹرنیشنل رائٹ ہے اور اللہ نے ہم کو آگ دیا ہے ہم اللہ کی مانتے ہیں اور حکومت کو منواتے ہیں ہم کس کی مانتے ہیں اللہ کی اور کس کو منواتے ہیں حکومت کو ساری دنیا منوا رہے ہم کیوں چپ بیٹھے بھائی کیا کیا منوا رہے ہیں ریزرویشن یہ وہ وہ سب منوا رہے ہم لوگ بیٹھنا کونے میں چپ ہم لوگ بھی منوائیں گے مانو قانون چینج کرو اور ہمارے حساب سے اسلام میں ہمارے دخل دو مچ یہ ہمارا ریکویسٹ ہے حکومت سے ہم بگاوت نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اقوال راضا فی علی و